وحبيبنا وشفيعنا شفیعہ محمد رابطہ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله و تعالیٰ محمد الرسول اللہ ودین مَشد الكفار رحمٰوبین طلقان سچ وقال سجدا وقال حبيبنا نبیٰ محمد الص اللہ علیہ وسلم عليكم بسنتي و سنتی الرشدین المحدین عبد عليها بنواج صدق اللہ العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم ونحم اللہ, اللہ علیہ مِن الشاء الدین الشّین الحمد للہ رقم درشریف پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ حضرات و علم ہے کہ سلسلہ سیرت النبی ترتیب کے ساتھ چلا الحمدللہ اور باون بیانات جمعہ میں سیرت النبی اول سے لے کر آخر تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک کہ جو احوال اور واقعات تھے وہ باون دروس میں باون جمعوں میں پورے ہوئے تھے یعنی ایک سال سے ایک سال پورا لگا اس پہ تقریباً اس کے بعد دو یا تین جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ خلفۂ راشدین پر بات چلے گی انشاءاللہ اور عشرہ و بشرا پر بھی موقع ملا تھا تو دو یا تین میں جمعہ سعیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پہ بات ہوئی تھی اس کے بعد عید وغیرہ رمضان زکات رمضان یہ چیزیں درمیان میں آتی رہیں اور اس کے بعد پھر فلسطین کا مسئلہ آیا تو بیت المقدس اور اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی میں موجود چیزیں اور اس کی تفصیل اور فضیلت اس پر دو یا تین جمعے بات ہوئی اور اب خیال یہ تھا کہ وہ جو سلسلہ رہ گیا تھا سیرت کا اس کو دوبارہ سے خلفہ رشدین کی سیرتوں کو مکمل کر لیا جائے تو اس حوالے سے آج سے انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت سے بات شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کتنے جمعوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ طویل ہے بارہ برس سے زیادہ کا دور ہے خلفۂ راشدین میں بہت طویل اور بہت متحرک اور فعال زمانہ ہے اور اس کی تفصیلات بھی بہت زیادہ موجود ہیں سعید اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور دو ڈھائی سال کا دور ہے دو ڈھائی سال کے زمانے میں ایک تو وہ سارا دور یوں سمجھیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کے بعد کے حالات کو سنبھالنے کا دور آپ نے جیسے کوئی جیسے گاڑیوں کے اندر ایک شوق ابزرور لگا ہوتا ہے نا جو جھٹکے کو روکتا ہے تو ایسے صحیح نہ ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پورا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے جو حالات پیدا ہوئے پوری دنیا میں اور خاص طور پر جزیرت العرب میں پھر خاص طور پر مدینہ منورہ میں اس کو ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہی اس کے لیے درکار تھی اور اس کی گواہی ہر ایک نے ہر موقع کے اوپر دی وہ ایک موقع کے اوپر ایک صاحب تشریف لائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر بات ہوگی انشاءاللہ کو کچھ اندازہ ہوگا تو بہت آپ کی شخصیت کے اندر غیر معمولی تدبر تھا رعب تھا فراست تھی بہت ساری چیزیں تھیں تو ایک صاحب آئے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم آپ سے زیادہ راست باز سچا اور دلیر اور آپ سے زیادہ حق بولنے والا اور آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت جس کے ساتھ قدم قدم پہ شریک ہو خدا کی قسم ہم نے ایسا کوئی بندہ دوسرا نہیں دیکھا آپ ایسے بندہ آف ابن مالک الاشجی ایک مشہور صحابی ہیں وہ بیٹھے بے تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کا اس بندے سے تو کہا خدا کی قسم تو نے جھوٹ کا تو انہوں نے کہا عمر فاروق نے کہا کہ کیسے جھوٹ کا اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا بندہ دیکھا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھے اور ان تمام چیزوں میں آپ سے زیادہ آگے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ دیدہ ہوئے کہا کہ خدا کی قسم تو نے سچ کہا اور فن مالک سے تو انہیں بالکل صحیح کہا کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کے اندر مجھ سے بھی زیادہ فائق تھے اور مجھ سے بھی زیادہ آگے تھے تو صحیح عمر رضی اللہ تعالیٰ عن پر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو خصوصیات تو کہلا سکتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کی یا اسی طرح دیگر صحابہ کی بھی خصوصیات ہیں اپنی جگہ کے اوپر آپ نے ان کے بارے میں بعض بڑے بلند الفاظ ارشاد فرمائے ہیں لیکن اس سے فضیلت کی وہ ترتیب متاثر نہیں ہوتی جو کہ مستقل قائم ہے کہ انبیاء علیہم صلاحت والسلام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان جو ہے وہ سعید نوبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے الہام یافتہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر باتیں اتاری جاتی ہیں لویا کہ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور مختلف موقعوں پر ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل سامنے آئے گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی رائے کی جو کا جو اہتمام تھا پھر آپ کی رائے جگہ جگہ وہی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اس کی جو موافقت قائم ہوئی صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کا ایک اور اختصاص یہ ہے کہ آپ کے دور میں اسلامی نظام ایک تو سلطنت پھیلتی چلی گئی ان کی فتوحات کا جب ذکر آئے گا تو آپ کو عرض کروں گا کہ کہاں سے کہاں تک اسلامی سلطنت گئی صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لیکن وہ مدیرہ منورہ کی ریاست جس میں ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا ایک زمانے میں مدیرہ منورہ کے آس پاس دیگر مساجد تھیں لیکن جمعہ جو ہے وہ مسنبی میں ہوتا تھا اور ویسے بھی جمعے کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ یہ کم سے کم جگہوں پر ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بڑی اجتماعیت مقصود ہے اور بعض فقحا کے ہاں تو اس حوالے سے بڑی سختی ہے خاص طور پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہیں اور آج بھی جہاں جہاں امام مالک کے فقہ پر عمل کیا جاتا ہے افریقہ کے جن ملکوں میں وہاں آپ دیکھیں گے کہ جمعے کے اجتماعات جو ہیں وہ بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں میں نے نائجیریا میں دیکھا اور آپ سوڈان میں جا کے دیکھیں یا آپ جس کو مغرب کہتے ہیں تیونس الجزائر مراکش تو دو چیزوں پر فقہ مالکی کے اندر بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے اہتمام کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جمعہ مسجد کی بجائے میدان میں ہوتا ہے بڑے بڑے میدانوں میں ہوتا ہیں اور شہر بھر کی مساجد ایک جگہ جمعہ بڑھتی ہیں بہت اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا دوسرا سرا نظر نہیں آ سکتا اجتماع جمعہ کا لوگ اپنی اپنی جان لے کر اور ان میدانوں میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر جمع پڑھتے ہیں اور اس میں بعض اوقات امام کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ امام کا کھڑا ہوا ہے تو متاخرین مالکیہ نے تو اس کی کچھ بعض صورتوں میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف سے لوگ امام سے آگے بڑھ گئے جمعے میں تو مالکیہ کے بعض متاخرین نے اس کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر جمعے کے اندر چونکہ انتہائی بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے اس میں اگر کسی کی صف امام کی سب سے آگے بھی ہوگئی تو اس کی نماز ہو جائے گی تو ایک جگہ جمعہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے زمانے میں اسلامی خلافت میں کم سے کم بارہ ہزار جگہ جمعہ ہوا کرتا تھا حالانکہ اس زمانے میں ہر مسجد میں اور ہر گلی میں جمعہ کا رواج نہیں تھا شہروں کی سطح پر جمعہ ہوتے تھے بڑی سے بڑے اجتماعات جمعے جس کو المسجد الجامع کہتے ہیں ابی فقہ کی کتابوں میں اسلام کی بدائی صدیوں میں اس کا ذکر موجود ہے یعنی اب تو ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ہر مسجد مسجد جامع ہے ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک ہی گلی کے اندر تین تین چار چار مسجدوں میں بھی جمعہ ہوتا ہے عام آپ نے مشاہدہ شہروں میں کیا ہوگا لیکن قدیم فقہ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں جامع مسجد کے احکامات الگ سے لکھے ہوئے ہیں اس کا ثواب الگ سے لکھا ہوا ہے اس میں اعتقاف کا ثواب الگ سے لکھا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانچ نمازوں کی مسجدیں تو مسلمان اپنی سہولت کے مطابق جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں بنا لیا کرتے تھے لیکن جمعے کی مساجد جو ہوتی تھی وہ خاص ہوتی تھی اور وہ الگ یعنی ان میں زیادہ سے زیادہ مجمع جمع ہونا وہاں پر مطلوب ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عل کے زمانے میں یہ پھیلی ہے سلطنت بہت زیادہ خلافت اسلامیہ کی کے جو مراکز تھے مرکز تھا اس کے بعد اس کی جو شاخیں تھیں وہ جگہ جگہ گئی ہیں نظام سارے نظاموں کی بنیاد پڑھنا شروع ہوئی عسکری نظام کے بھی معاشی نظام کے بھی معاشرتی نظام کے بھی اور اس طرح تعلیم کے نظام کی شرعیت کی حکومت کے لیے جتنے شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے اس پر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوان عمری جتنے حضرات نے لکھی ہے انہوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں بہت اس کے ساتھ کن کن چیزوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اچھا آپ کا نام عمر ابن خطاب ہے خطاب آپ کے والد کا نام تھا اور آپ کا تعلق بنو ادی ایک قبیلہ ہے قریش کا اس سے آپ کا تعلق تھا اور ننیال کی طرف سے یعنی اپنی والدہ کی آپ کی والدہ جو تھی وہ مخزومی تھی بنو مخزوم سے تھی بنو مخزوم یہ مشہور قبیلہ تھا جس کے سرداروں میں سے ابو جہل تھا اور ولید ابن مغیرہ تھے خالد ابن ولید کے والد اور یہ بڑا عرب میں اگر بنو ہاشم کو ایک خاص قسم کی مذہبی سرداری یا مذہبی سیادت اور قیادت حاصل تھی بنو ہاشم کو تو بنو مخزوم کو دنیا کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ اس میں ولید ابن مغیرہ کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل کہتا تھا کہ اگر یہ نبوت ولید ابن مغیرہ پر آتی اور اس کا چچا بھی تھا ابو جہل نا تو کہا کہ یعنی خالد بن ولید کے والد کہا کہ اگر ان پر یہ نبوت آتی تو ہم مان جاتے یہ یعنی اتنے بڑے آدمی ہیں ولید ابن مغیرہ اتنی بڑے قد کاٹ کے کہ نبوت ان کی مانی جا سکتی تھی خیر اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو وہ جو قبائلی عصبیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے عام الفیل جو ایک سال تھا جس میں حملہ ہوا تھا بیت ال بیت اللہ پر حملے کی کوشش ہوئی تھی ابرہ نے الحتھیوں کے ساتھ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کی عمریں اس سال کے ساتھ نا پی جاتی یعنی وہ سال ایک پیمانہ ایک سٹینڈرڈ ہے کیلنڈر تھا ہجری کیلنڈر شروع ہونے سے پہلے لوگ کہتے تھے ہاتھیوں کے سال کے فلانے سال فلانا پیدا ہوا فلانا فلانے سال پیدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک عام الفیل کے کب ہوئی جو میں نے سیرت میں شروع آپ کو بتایا تھا کہ مختلف اقوال ہیں لیکن بیشتر سیرت نگاروں نے جو قول لیا ہے وہ پچاس یا پچپن دن بعد کا ہے عام الفیل کے پچاس سے پچپن دن بعد کا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہوئی یہ عام الفیل کے تیرہویں سال میں ہوئی اس پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بارہ ساڑھے بارہ سال چھوٹے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دو ڈھائی برس چھوٹے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق اور اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمروں میں تقریباً کوئی دس برس کا فرق تھا اچھا آپ کا اسلام لانے سے پہلے کا جو آپ کا زمانہ وہ وہ بھی ایک بہادری سے اور جرد سے فراست سے اور سفارتکاری کی صلاحیت سے یہ عبارت ہے مکم کرمہ میں آپ کو بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا تیز مزاج تھے اس لیے لڑائی جھگڑے بھی تھے بہت اور مار پیٹ بھی بہت کیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے آپ نے جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کو ان کی مار پیٹ کا کام صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کیا خود فرماتے تھے کہ میں نے بعض لونڈیوں کو یا بعض لوگوں کو اسلام لانے پر اتنا مارا اتنا مارا کہ میرے ہاتھ تھک جاتے تھے حالانکہ بہت مضبوط آدمی تھے لیکن کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ تھک جاتے تھے اور ایک چیز بعض علماء نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو اسلام کی عظمت کا اور اسلام کی حقانیت کا جو پہلا بیج پڑا ہے پہلی چیز جس نے ان کو متاثر کیا ہے وہ جن لوگوں کو وہ مارا کرتے تھے ان کی استقامت تھی وہ حیران ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ اتنی مار کھاتے ہیں اور مجھ جیسے قوی بندے سے جس کے دو تھپڑ بھی کھانا کسی کے بس میں نہیں ہے یہ میرے کوڑے صبح و شام برداشت کرتے ہیں لیکن یہ اپنے دین سے پھرتے نہیں ہیں اچھا جس آدمی میں خود اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو بعض صلاحیت لوگ اچھے لگتے ہیں صفات والے لوگ اچھے لگتے ہیں تو ان کو یہ استقامت عمر فاروق کو بڑی اپیل کرتی تھی کہ آخر اس پیغام میں اتنی جاندار بات کیا ہے اس پیغام میں اتنی خاص اور اہم بات کیا ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی اس سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے ایک صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہے کہ جب ہم ہجرت کے لیے جا رہے تھے پہلی دفعہ تو میں نے پہلی دفعہ عمر کی طبیعت میں نرمی دیکھی اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک تو کہا کہ ہم جانے لگے تو وہ میرے گھر کے دیکھا تو ہم سامان لے جا رہے ہیں اپنا تو کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھا عمر نے کہ تم لوگ جا رہے ہیں تو میں نے کہا ہم جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے جا رہے ہیں آپ کے مظالم کی وجہ سے آپ کے ظلم کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں تو کہا کہ میں نے پہلی دفعہ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ تو عمر کو دیکھا کہ آپ کی طبیعت پر تھوڑی نرمی تھی اور آپ نے کہا کہ جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے کہا کہ اللہ تمہارا حامی ہو اللہ تمہارا مددگار ہو تو تم لوگ اب جا... یعنی روکا بھی نہیں اور اس موقع پر مارا بھی نہیں تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ خست کیا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو اسلام کی طرف لائی اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ نے ان لوگوں کی استقامت یعنی مکہ مکرمہ کے معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے غریب طبقات جن کی کوئی بڑی معاشرتی حیثیت نہیں تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے صہیب رضی اللہ تعالیٰ جیسے یاسر اور ان کے بیٹے عمار جیسے لوگ جن کو سوائے صبر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے حضرت عمار پر یاسر پر گزرتے تھے اور ان کے دیکھتے تھے ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں روک کو نہیں سکتا تھا کہ ظلم کرنے والے لوگ اتنے زیادہ طاقتور تھے تو آپ کا ایک مشہور جملہ ہے جو حدیثی کتابوں میں آتا ہے تعفر معلتے تھے کہ اس یا اعلیٰ یاسر اے یاسر کے اولاد صبر کا یعنی یہ دور صبر کا ہے صحابہ کرام کو اللہ پاک مختلف ادوار سے گزارا ہے اس میں سے ایک دور صبر کا دور تاکہ صبر کی پریکٹس ہو جائے جن کے کندھوں پر اللہ پاک نے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں رکھنی تھیں جن کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی کے لیے تیار کرنا تھا جن کو اللہ جعن نے خلافت راشدہ جیسا عظیم الشان اسلام کا سیاسی اور ملکی نظام جن کے ذریعے سے چلانا تھا ان کو صبر کی ٹریننگ دی گئی سب سے پہلے کہ صبر جب تک بندے میں نہ ہو تو وہ قیادت نہیں کر سکتا بغیر صبر کے عمل سے گزرے ہوئے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اپنی خلافت کے زمانے تو ایک شخص نے آ کر شکایت کی مکہ مکرمہ کے بڑے معزز انسان تھے اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی شکایت کی کہ انہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری بڑھائی ہے اور ہمارے گھروں سے نکلنے والے پانی کا رستہ بند کر دیا نالیوں کا رستہ ہمارا بند کر دیا اب جب ہمارے گھروں سے پانی نہیں نکلے گا تو ہمارے گھروں کا پانی ہماری دیواروں پر جائے گا اور ہمارے گھر گر جائیں گے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں گئے اور ابو سفیان کو بلایا اور ان کو دیکھا جا کر موقع دیکھا موقع دیکھ کر کہا یہ پتھر اکھاڑو یہ پتھر اکھاڑو یہ پتھر اکھاڑو جہاں جہاں عمر فاروق اشارہ کرتے تھے ابو سفیان فوراً وہ پتھر وہاں سے اکھڑواتے تھے سارے پتھر اکھڑوا کے عمر فاروق نے کعبے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمام عزتیں اس رب کو زیباں ہیں جو مکہ کے اندر عمر کے حکم پر ابو سفیان کو مجبور کرتے جو عمر کے حکم کے اوپر ابو سفیان کو مجبور کر دے کہ عمر کہے اور ابو سفیان مانے یہ تمام عزتیں یہ تمام بڑائیاں اس رب العالمین کو زیباں ہے یہ اسی کی شان ہے اور اسی کی قدر ہے کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیے وہ جب کسی نے جب آپ پہنچے تھے نا فلسطین بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے وہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم ہم سرنڈر کرتے ہیں لیکن خلیفۃ المسلمین خود آئے اور ان کے ہاتھ میں شہر کی چابیاں دیکھیں گے یعنی ہماری عزت اس میں ہے کہ بجائے اس کے کہ سپاہی اور فوجی ہم سے لیں ہم سے آ کر امیر الومنی نہ کر لیں تو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا لباس سفر کیا تھا حجاز سے لے کر شام تک کا بہت لمبا چوڑا سفر ہے پھر عجیب منظر تھا کہ وہ غلام ساتھ ہے تو کبھی وہ بیٹھتا ہے کبھی آپ بیٹھتے ہیں تو جب وہ وہاں پہنچے تو مسلمان فوجی شہر سے باہر تھے اب شہر کے دروازے تک جانا تھا اور آپ کی آمد کو سن کر انہوں نے دروازہ کھولنا تھا اور آپ کو چابیاں پیش کر لی تو مسلمان فوجیوں نے کہا اور مسلمان صحابہ نے کہا جو فوج کے لشکر ہیں پہلے سے وہاں پر موجود تھے کمیر المینی ایک تو آپ باری اس وقت غلام کی تھی تو غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ چلا رہے تھے سواری کو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک اور آپ کے کپڑے خوب گردآلود تھے تو انہوں نے کہا کہ عامر المین اگر کپڑے بدل لیں اور سواری بدل لیں ایک اچھی سواری پر آپ ذرا شام کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو دروازے تک لے کر جائیں ان لوگوں نے آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ کی آمد کے اوپر یہ شہر حوالے ہوگا مسلمانوں کے تو ایک آفاقی جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ سے کہا ادھر موجود ہوں یاد رکھنا یاد یعنی عزت کا دن ہے کہ شہر ہمارے بیت المقدس جیسا شہر شام جیسا ملک اس کا شہر ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے یاد رکھنا کہ آز اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عزتیں دی ہیں یہ اسلام کی وجہ سے دی یہ اسلام کی عزت ہے اگر تم لوگ یہ سمجھو گے کہ سواری سے اور لباس سے میری عزت بڑھے گی یعنی اسلام کے علاوہ اگر کسی چیز میں اپنی عزت کو تلاش کرو گے اللہ تعالیٰ ضلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں اسلام کے نام پر دی ہیں اسلام کی برکت اور اسلام کے صدقے سے مطلب یہ تھا اس بات کا کہ اگر ہم احکامات اسلامیہ کے اوپر قائم ہیں احکامات شریعہ کے اوپر قائم ہیں اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہے تو پھر مخلوق کی نگاہوں میں اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا چاہے ہماری سواری جیسی بھی ہو اور ہمارا لباس جیسا بھی ہو اور اگر ہم نے اللہ کے احکامات توڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط ہو گیا ہے تو نہ سواری کی عزت ہمیں بچا سکتی ہے نہ لباس کی عزت ہمیں بچا سکتی ہے یہ دیکھیں کیسی آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے آج بھی ہم لوگ اپنی عزت سواری میں سمجھتے ہیں اور لباس میں سمجھتے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ جب تک میں اچھی سواری نہ رکھوں تو لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے میں ذرا بڑھیا قسم کی سواری میں جاؤں تو ڈیل آسانی سے ہو جاتی ہے ذرا اچھا لباس پہن کے جو جی ہمارے دوست بینکرس جو ہیں ایک بےچارے کتنے اچھے اچھے لباس کتنے مہنگے مہنگے اپنی آدھی آدھی تنخواہیں اپنے لباسوں پر لگا دیتے ہیں کیوں شاہ صاحب آپ بھی بینک میں رہتے زمانے ہیں 31 سال. سال شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں بینک میں رہوں کہتے ہیں ستر ہزار روپئے تنخواہ لیتے ہیں پینتیس ہزار روپئے کپڑے جوتے پر لگ جاتا ہے کیوں کہتے ہیں کہ جس کے پاس جاتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے تو وہ تو لباس دیکھتا ہے وہ تو سوٹ دیکھتا ہے کتنا کیسا سوٹ ہے اور کیسی جناب والے جوتا کیسا ہے یہ تصورات ہم کو اس مادی دنیا نے دی. اگر اللہ کے ساتھ کسی کا معاملہ درست ہے تو اللہ جل شاہ اس کا روب بھی ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے کے دل کے اندر اس کی جگہ بھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت اور اچھے نیک جذبات بھی پیدا کر دیتے ہیں چاہے اس نے جو کچھ بھی پہنا ہو جیسا بھی اس کا لباس ہو جیسا بھی اس کا جوتا ہو جیسا بھی اس کی سواری ہو ایک موقعے کے اوپر صحابہ فرماتے ہیں کہ سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن پیدل سخت دھوپ تھی کہیں مدینہ سے باہر کہیں نکلے واپس آ رہے تھے چہرے کے اوپر جیسا آج کل کا موسم ہے تو مک... مکہ مگر اور مدینہ کا موسم تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے تو کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر چادر ڈالی بھی تھی دھوپ سے بچی دوپہر میں جیسے لوگ چادریں ڈالتے ہیں تو چادر ڈالی بھی تھی تو ایک ایک غلام کی جا رہا تھا گدھے کے اوپر تو اس سے دیکھا میرے جا رہے ہیں تیز تیز مسجد کی طرف جا رہے ہیں لیکن شہر سے باہر سے آ رہے ہیں مدین نورت تھا ہی کتنا ہے آج کل کی ایک بستی کہہ لیں ایک محلہ کہہ لیں آج کل کا زمانہ آبادی کے اعتبار ہدایت کا تو سب سے بڑا مرکز تھا لیکن آبادی بہت تھوڑی سی تو یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اتنی آبادی کم تھی کہ اس زمانے کا جو مدینہ منورہ تھا وہ سارا کا سارا آج کی بسِ نبی میں آ گیا بلکہ آج کی بسِ نبی اس دور کی اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بڑی ہو گئی اس کی حدود بڑھ گئی ہیں اس سے کچھ اس کا پتہ ہمیں ایسے چلتا ہے کہ کچھ چشموں کا ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں میں کہ یہ چشمہ مدینہ سے باہر اس جگہ پر تھا آج دیکھیں تو وہ چشمہ بصیر نبی کے اندر ہے اس کی جگہ اندر ہے چشمہ تو نہیں رہا لیکن اس کی جگہ ہے. موجود ہے بسی نبی کے اندر تو وہ غلام آ رہا تھا اور گدھے پر تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے گدھا روک دیا تو عمر فاروق کا کہا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو جب وہ دیکھا بیٹھ جائیں تو وہ غلام خود آگے ہو گیا کہ وہ جو, جو ہڈی والی جگہ ہوتی ہے خود اس کی طرف ہو گیا عمر فاروق کو جو اس کی کمر کی نرم جگہ ہوتی ہے وہ جگہ خالی کر دی عمر فاروق کے لیے عمر فاروق کہا کہ نہیں تم نے اچھی جگہ میرے لیے کیوں چھوڑی جا تو تم رہے ہو تم تو مجھے ایک طرح سے سواری اس کو آج کہتے ہیں لفٹ دے رہے ہو تو سواری کے اندر لفٹ دے رہے ہو تو تم نے میرے لیے اچھی جگہ کیوں چھوڑی اس کو کہا کہ نہیں نرم جگہ کے اوپر اس کی کمر کے اوپر تم بیٹھو گے ہڈی کے اوپر میں بیٹھوں گا جو اس کی کمر کی ہڈی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے بیٹھے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ غلام کے پیچھے بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گدھے کے اوپر اور آپ مسیح نبی کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ زمانہ تھا کہ آپ امیر المنین تھے اور دنیا کے کونے کونے تک جمعے کے خطبوں کے اندر اور آپ آپ کا نام پڑھا جاتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چلیہ شاہ نے ایک یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی اس کی ایک چیز جو آپ کے دل میں پڑی وہ تو ان لوگ کی استحکامات تھی دوسری چیز جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا وہ قرآن پاک تھا قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت آغاز سے قائم ہوا ایک واقعہ جو آتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا اور وہ کیا موقع تھا کہ نبی کریم صلی یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کہیں دیر ہو گئی مجھے باہر میں گیا ہوا تو واپس آیا تو دیر ہو گئی مکہ میں تو اپنے گھر جانے کی بجائے میں نے سوچا بیت اللہ میں رات گزار لیتا تو صبح گھر چلا جاؤں گا تو, تو میں بیت اللہ آ گیا اور بیت اللہ کے کپڑا جو ہوتا ہے پردے کا تو میں اس کے پیچھے لیٹ گیا سو گیا تو فرماتے ہیں کہ جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ تشریف آیا اور اسی جہاں میں پردے کے پیچھے لیٹا ہوا تھا اسی کے سامنے اب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اس پردے کے پیچھے عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تو آپ نے آ کر اپنی نیت باندھی تجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تجدد میں یہ تھی کہ آپ تھوڑی سی جب تنہا ہوتے تھے, تھے تھوڑی سی بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے ایسی آواز جو خود آپ کانوں کو بھی پڑھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ بندہ بہت قریب کھڑا ہو تو وہ بھی اس کو سن سکتا ات, اتنی آواز سے آپ تلاوت حجم میں کرتے تھے اور بہت طویل تلاوت کرتے تھے تو آپ نے حضور کی تلاوت سننا شروع کی میری جاگو بھی کہتے ہیں حضور کی آواز سے تو میں نے دیکھا کہ آپ آئیں تو میں ایسے دبکا اور چپکا پڑھا اور پھر میرے دل کے اندر میں سنتا رہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور جو جو آپ پڑھ رہے تھے اس سے پھر میرے دل پر اثر ہونا شروع ہوا کہ یہ تو قرآن ہے اللہ پاک کا کلام ہے اس لیے آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جب آپ دار النوا کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو ابو جہل وغیرہ اور ان لوگوں سے آپ کہتے تھے کہ جو ترتیب چل رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں اسلام آنے کے بعد صحیح یہ جو اتائی تین چار مان سال تھے کہ اس ترتیب میں مسلمان ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جا رہے ہیں زیادہ مضبوط ہیں اور اگر یہی نتیجہ رہا تو حتمی فتح اسلام کی ہوگی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علم کی اسلام لانے سے پہلے کی فراست ان کو ان کا کہ یہ جو لوگ جتنے پختہ ہیں کئی باتیں اس میں کئی وجوہات ارشاد فرمائی ایک انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں رشتہ اسلام مضبوط ہے رشتہ اسلام اس طرح مضبوط ہے کہ ان کا طاقتور بھی بڑے قبیلے سے آنے والا بھی اور ان کا کمزور بھی دونوں کو اسلام یکساں اپنے حلقے میں لے رہے مطلب یہ کہ ان کے ہاں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ بندہ کمزور قبیلے سے آیا تو اس پر ظلم بھی روا ہے اس کو برا بھلا کہنا بھی ٹھیک ہے اس کی بزتی اور ذلت اور توہین بھی کی جا سکتی ہے اور یہ چونکہ اونچے قبیلے سے تو اس کے لیے کوئی اور حیثیت ہے چونکہ یہ اس قبائلی معاشرت میں یہ چلتا تھا غلاموں کی حیثیت اب جو غلام بھی اسلام لے آئے تھے ان کی کتنی بڑی حیثیت اور کتنی بڑی ان کی کتنی اہمیت اللہ جل شعر ان کو جو عزتیں عطا فرمائی تھی یہ عمر فاروق نے بہت پہلے بھانپ لی تھی انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جس دین کی بنیادیں اس طریقے کے ساتھ ہوں گی اس کو بڑے جانصار لوگ ملیں گے بڑے پکے اور پختہ لوگ ملیں گے اور ظاہر بات ہے کہ پختہ لوگ پکے لوگ جس تحریک اور جس کام کو بھی ملتے ہیں تو اس کو اس کو اوپر لے جاتے ہیں مضبوطی اس میں آ جاتی ہے اچھا اسلام لانے کی وہ جو واقعہ مشہور میں اس کو نہیں دہراؤں گا بار بار یہاں پر بیان ہو چکا ہے جو آپ نے قرآن سنا اپنی بہن سے وہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس جو, جو تقریباً سارے سیرت نگاروں کے نزدیک جو اصل بنیاد بنی پہلے سے دل تو مائل ہوتا جا رہا تھا یہ واقعہ سمجھے کہ آخری وہ چیز بنی جس نے بالکل ہی آپ کو پلٹ کے رکھ دیا ایک دعا ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساس ہے اسلام لانے والوں میں اور وہ آپ نے فرمایا کہ اللّہ اعز الاسلام بے احب الرجالعین علیق بی ابی جہل ابنشان اور بے عامر عمر اب الخطاب کہ حضور نے کہا گیا اللہ آپ کو ان دو بندوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہو جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو عمر ابن خطاب میں سے اور ابو جہل ابنشان میں سے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اسلام کو اس کے ذریعے سے عزت عطا فرمایا اللّہ اعز الاسلام اسلام کا عزت عطا فرمائیں اس کے ذریعے سے اس کو مسلمان کریں اور خدمت اسلام کے لیے اس کو چن لیں اور اسلام کی رونقیں اس کے ذریعے سے دو بالا فرمائیں تو یہ دعا حضور نے فرمائی تھی اس دعا کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ یقین جس نے یہ سنی دعا اس کو یقین ہو چلا تھا کہ بلاخر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علم مسلمان ہوں گے اسی لیے جب اپنی بہن کے گھر پہ اپنے بہنوئی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے بعد اور بہن کو بھی مارنے کے بعد جب عمر فاروق کا دل نرم ہو گیا اور کہا مجھے قرآن سناؤ تو وہ صحابی جو ان بہن بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے حضرت خباب تو وہ جب نکلے باہر اور انہوں نے عمر فاروق کے دل پر قرآن کا اثر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عمر لگتا ہے تمہارے بارے میں حضور کی دعا قبول ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جمعرات کا یہ خدا جانے کون سا دن تھا سیرت کتابوں میں مجھے یہ دن تو نظر نہیں آیا جو میرے فاروق کا اسلام لانے کا دن ہے لیکن یہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ جمعرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی تمہارے بارے میں تو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد اللہ جہ شاہوں نے ایک ایک کر کے ان کو ساری وہ خصوصی عادتہ فرمائی فاروق کا لطب آپ کو عطا ہوا اس دن جس دن آپ کے کہنے پر اور آپ کی فرمائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلی دفعہ بیت اللہ شریف میں کھٹے گئے اور جو نماز ادا کی گئی چونکہ اس دن حق و بادل کے درمیان ایک بہت بڑا واضح فرق قائم ہوا اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ لفظ فاروق جو ہے وہ اس دن سے آپ کا آپ کا لقب طے پائے آپ کا لقب قرار ہو اور اس کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نبی ابر حق اور ان کا بالکل ہوں اور کہا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سوال یہ کیا کہ جب تو حضول نے کہا کہ بالکل تم لوگ حق پرو خا زندہ رہو یا مر جاؤ یعنی کہ مر جاؤ تب بھی حق پر ہو زندہ رہو تب بھی حق پر پرو تر نے کہا کہ رسول اللہ پھر ہم یہ بات ہم کھل کر بیت اللہ میری عبادت کیوں نہیں کرتے جب اللہ اس کا خالق ممالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں تم کیوں کھل کر کیوں نہیں کرتے تو حضور نے کہا کہ عمر تیری قوم نہیں کرنے دیتی مطلب قریش نہیں کرنے دیتی قریش قوم تو ایک ہی تھی دونوں کی کہا تیری قوم نہیں کرنے دیتی اس پر حیدمر فاروق نے کہا کہ رسول اللہ آج ہم جائیں اور حمزہ تین دن پہلے اسلام لا چکے تھے تو دو قطاروں میں صحابہ دار ارقم سے نکلے تھے ان دو قطاروں کے ایک سرے کے اوپر آگے کی طرف حضرت عمر ابن خطاب تھے اور دوسری قطار کے سرے پہ حضرت حمزہ ابن المطلب تھے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس طریقے سے سارے جو مسلمان صحابہ تھے بیت اللہ پہنچے تو جن صحابہ نے اس حدیث کو اس واقعے کو روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ افسردہ چہرے مشرقین کے جس دن سے اسلام آیا تھا اب جتنے سال بھی ہو چکے تھے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے سن میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے پانچویں صدی ہجری کا قول بھی ہے چھٹی کا قول بھی ہے دوسری کا قول بھی ہے بعض آزاد کہتے ہیں دوسری صدی تھی جو آزاد دوسری صدی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اسلام لانے سے پہلے انتالیس لوگ اسلام لا چکے تھے میں جب اسلام لایا تو چالیس کا عادت پورا ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ چالیس لوگ تو چھ سال اگر چھٹا سال مان لیا جائے تو وہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ چھ سالوں میں تو چالیس لوگ نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہجت حبشہ ہوئی تھی اور اس میں اتنے سارے لوگ چلے گئے تھے پانچویں سال تو وہ حضرات اس روایت کی جو عمر فاروق کا یہ قول ہے جو اثر ہے اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے علم میں چالیس لوگ تھے کیونکہ اسلام تو وہ دور تھا کہ لوگ اپنا اسلام چھپا رہے تھے اس سے لوگ اور بھی اسلام لا چکے تھے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں چالیس لوگ تھے یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمر چھٹے سال مسلمان ہوئے جو لوگ کہتے ہیں دوسرے سال مسلمان ہوئے ہیں وہ اسی اسی روایت کی بھی دلیل بناتے ہیں دیگر روایات کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوسرا سال ہی ایسا سال تھا جس کے اندر بمشکل چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس کا عدد ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے افسردہ چہرے مشقین کے جس دن سے اسلام آیا تھا اور مشرقین کو پتہ چلا کہ ہے جزید العرب میں ایک نیا دین آ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وس کے رسول ہیں اس دن سے لے کر سب سے برے بگڑے ہوئے اداس اور افسردہ چہرے مشرقین کے ہم نے اس دن دیکھے جس دن عمر فاروق اس شان کے ساتھ مسلمانوں کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے وقت برا ہو گیا انشاءاللہ اگلی بات چیز میں چلیں گے انشاءاللہ اللہ اگلے جو کچھ اس سے حصہ چلے گا واقعہ الحمد للہ